ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ مسلم حدیث نمبر دین اسلام کی تکمیل ان پانچ ارکان سے ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نہ مکمل رہے گی اگر توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا خدار ہو جاتا ہے مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کا اقرار اسلام کا پہلا رکن دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے زندگی اور موت کا وہ مالک ہے اولاد دینے والا رزق بہم پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی تنہا مالک ہے صرف وہی مختار کل ہے باقی سب عاجز بندے ہیں کوئی نبی ولی فرشتہ یا بزرگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق و, افعال میں اس کا شریک و نہیں ہے. وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے تو کے خلاف عقیدے کو شرک کہا جاتا ہے اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں امبیاء رسول مبعوث فرمائے بھیجے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہیں آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر تشریف لائے آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت و رسارت کا دعویٰ کرے تو وہ قذاب دجال ہے اور اس کا ماننے والا کافر اور مرتد ہے اسلام کا دوسرا رکن اقامت سلام یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے اور بیسوں جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی کو قرار دیا ہے بلکہ آپ نے نماز پر اس قدر زور دیا کہ فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو تو اسے نماز کی تعلیم دو اگر دس سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کا مرتکب ہو تو اسے سزا دو ابو ابوداود حدیث نمبر 494-495 امیر المین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں معتم مالک حدیث نمبر پینتالیس قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا استعمال ہوا ہے اقامت کا مفہوم صرف نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں بلکہ نماز کو بالالتزام باضابطہ مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ہمیشہ پابندی کے ساتھ باجماعت مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا اس کی اقامت ہے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ زکوط کا لفظی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کی دولت میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے نیز معاشرے کے جو افراد مفلوق الحال مفلس اور نادر ہوں کمزور ہوں غریب ہوں مجبور ہوں ان کی مدد کی جائے جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان متعین کردہ اصحاب میں تقسیم کر دے. مثلا جو شخص تولہ سونے یا ساہ باون چاندی کا مالک ہو سال گزر جانے کے بعد اس پر اس دولت کا چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں سال بھر میں موجود رہیں تو سال گزر جانے کے بعد ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اسی طرح اونٹ گائے وغیرہ کا علاحدہ علیحدہ نصاب ہے عشر اور سد الفطر وغیرہ بھی زکوٰۃ کی اقسام ہیں اسلام کا چوتھا رکن حج ہے جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی اپنے اہل ویال اور زیر کفارت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسب ادا کرے حج میں احرام بادنا، بیت اللہ شریف کا طواف صفا و مروع کی سائی بال کٹوانا حج, حج کا بڑا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ سو صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ارشاد ہے جو شخص قدرت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تاکہ ان پر جزیہ مقرر کروں ایسے لوگ مسلمان نہیں یہ لوگ مسلمان نہیں سننے سعید بن منصور اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے مسلمانوں پر اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے روزہ ہر عاقل بالغ صحت مند اور باشور مرد و عورت پر فرض ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں البتہ رمضان و مبارک کے بعد ان روزوں کی قضا دینی ہوگی روزے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزہ رکھے اس کے سابق زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے اور جس طرح عمارت کی تزئین اور آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی سے ہوتی ہے بلکہ بعض اہل علم کے بقول اعمال کے بغیر ایمان کا وجود ہی انقا ہے اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو گئی اللہ ہمیں صحیح دیندار بنائے اور پڑھ و سنت کا پابند بنا دے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے مسلک ذات اور علاقائیت کی اسبیتوں سے اللہ ہم محفوظ کر دے آمین